وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم على محمد علی محمد کما سل علی براغی دوم اللہ ماری على محمد والا علی محمد کمابار والا علی براغی حمید قال اللہ تبارک و في فی کلام یا گو رب کم اللہ خل کفسی واحد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 يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ظنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لوقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما يلفعنا وزدنا علما وقال تعالى في مقام آخر والذين آمنوا وعملوا صالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يودي ولا نسراني سوبئی موتو والا بلدی ارسل بھی اللہ کا نبل <النار> پیاری پیگمبر علیہ اللہ تو سلام کی عظمت آپ کی شان آپ کا مقام آپ کی سیرت کو خسائل کو خصوصیات کو اس کو پہچاننے کے مختلف زاویے ہیں ان زاویوں میں سے ایک طریقہ ایک زاویہ ایک پہلو آپ کی عظمت اور شان کا خصوصیت اور مقام کا اللہ رب العزت نے آپ کے اسماں اور آپ کی صفات میں بھی رکھا ہے جس طرح ذات باری تعالی کی معرفت اس کی عظمت اس کی شان اس کی صفات میں موجود ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف آپ کی صفات اور بہت سارے عصم ان سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو موصوف اور متصف کیا ہے جن کی تعداد بہت زیادہ ہے البتہ اس کا متعین کو فگر وہ ثابت نہیں ہے اس لیے یہ کہنا کہ جس طرح اللہ رب العزت کے 99 نام ہے صفات ہیں اسی طرح رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 99 صفات ہیں پھر قرآن کریم کے دونوں اطراف میں ایک طرف اللہ کی صفات ہے دوسری طرف رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے تقابلا یہ بھی 99 یہ بھی 99 یہ طریقہ بالکل ثابت نہیں ہے اور نہ ہی وہ جو 99 صفات ہے ان میں سے بہت ساری صفات ایسی ہیں جو خود ساختہ ہے نہ ان کا ذکر قرآن میں ہے نہ ان کا ذکر حدیث میں تو یہ جو تقابل ہے اللہ رب العزت اور اس کے رسول کا صفات کے ساتھ یہ جو موازنہ ہے یہ بالکل قطند درست نہیں ہے چاہے آپ تختیوں پر اللہ اور محمد لکھوا لیں ایک طرف اللہ ہے دوسری طرف محمد ہے ایک طرف یا اللہ دوسری طرف یا رسول اللہ یہ جو تقابل ہے یہ اللہ کی عظمت کے خلاف ہے اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی مقام ہے جو شان ہے اس کے بھی خلاف ہے اللہ کی عظمت یہ ہے کہ مخلوق میں کوئی بھی اس کی ذات میں نہ اس کے اسما میں نہ اس کی صفات میں نہ اس کی افعال میں نہ اس کی بندگی میں اس کا کوئی شریک اور کوئی سانی ہے کلو کفوت آحت اس کے مثل کوئی بھی نہیں ہے لے سکم اس شہی اور مخلوق میں مخلوق میں محمد اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت وہ مخلوق کے تقابل میں ہے اور اللہ رب العزت کی عظمت تمام مخلوقات کے مقابلے میں جو بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ ذات اور اس کی مخلوق اس کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے نہ تبصیل میں نہ تقییف میں اور نہ ہی تشبیح میں ذات کا کو تصور نہیں کر سکتا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت آپ کی وہ صفات جو ثابت ہیں آپ کے وہ اسماء جو ثابت ہیں ان میں موجود ہیں اور ان صفات سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو متصف قرار دینا اور ان کا صحیح معنی اور بفروب جاننا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے جس طرح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب اور نسب آپ کا خاندان آپ کے اہل بیت آپسلم سے محبت کی دلیل ہے کہ ان کا تعارف ان کی معرفت ہمیں حاصل ہو تو ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اسمہ اور آپ کی صفات بھی معلوم ہونی چاہیے اور ان کے اندر جو رسول اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے جو خصوصیت ہے جو عظمت ہے اور جو اللہ نے اس میں فضیلت رکھی ہے جو ہمارے لیے نصیحت رکھی ہے وہ پہلو بھی معلوم ہونے چاہیے ہم نے اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھا تھا گزشتہ ماہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی اور دیگر کتب میں یہ حدیث موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند نام ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا لی خب ست میرے پانچ نام ہیں ناموں میں سے میرے پانچ نام یہ بھی ہیں انا محمد و احمد واشر و الماہی میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں حاشر ہوں میں ماہی ہوں اور میں عاقب ہوں بے شمار ناموں میں سے یہ پانچ نامی حدیث میں مروی ہے اس میں سے ایک نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے میٹھا نام سب سے خوبصورت نام سب سے محبت والا نام آپ جانتے ہیں آپ عرب کے مزاج کو دیکھیں جب آپ عرب کی سرزمین پر ہوں اور کسی نے آپ کو اپنی طرف مخاطب کرنا ہے اور آپ سے وہ مخاطب ہونا چاہتا ہے آپ کے نام کو جانتا نہیں ہے تو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جس نام سے پکارتا ہے وہ محمد ہوتا ہے کیوں اس نام میں اللہ نے محبت بھی رکھی ہے الفت بھی رکھی ہے مٹھاس بھی رکھی ہے اور ہمارا کلچر اس قدر بگڑ چکا ہے پیارے پیارے ناموں کو ایسا توڑ کر پیش کریں گے کہ اس کے اندر جو مانویت ہے جو اس کا حسن ہے جو اس کا اصل مقام ہے اس کو توڑ دیا جاتا بگاڑ کر نام یا پھر نام چھوڑ کر ایسے بہودہ لقب سے پکارا جاتا ہے جو اس کی توہین کے زمرے میں آتا ہے جو کہ شرن غلط ہے رسول اللہ سلم فرماتے ہیں یسبور مزمما یہ قریش کے لوگ کفار مکہ مجھے مزم کہتے ہیں مزم گالی دیتے ہیں مجھے کہہ کر。دیکھو اللہ کہ شما قریش اللہ کی شان دیکھو اللہ نے قریش کی گالیوں کو مجھ سے کس طرح رفع کر دی ہے وہ مزم کہتے ہیں جب کہ آنا محمد میں محمد ہوں اور مزم اور محمد میں زمین اور آسمان کا فرق محمد کہتے ہیں جو ہمیشہ سے قابل تعریف رہا ہو اور ہمیشہ ہی قابل تعریف ہو اور مزمت کہتے ہیں جس کی مذمت کی گئی ہو اور محبت الرسول اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے مذمت نہیں کی کا اللہ نے ذکر ہی ایسا بلند کر دیا اپنے ہو یا غیر ہو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ کی سیرت اگر اس کی عقل کام کرتی ہے اگر وہ دیوانہ نہیں ہے اگر اس پر نشہ نہیں چڑھا ہوا تو وہ زبان سے یا دل سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا محترب بھی ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا قائل بھی ہوگا میں نے آپ کے سامنے اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ چار مقام ایسے ہیں قرآن کریم میں جہاں رب العالبی نے اس میں محمد کا ذکر کیا چار مقام قرآن اور یہ چاروں مقام اصول قواعد عقائد پر مشتمل ہے آپ کے نام کے ساتھ اللہ رب العزت نے شریعت کے بڑے بڑے رہنما اصول ہمارے سامنے رکھ دیے اس میں محمد کے تذکرے کے ساتھ دو کی ہم وضاحت کر چکے تھے مختصر اسے بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں ایک مقام تھا وما محمد اور اللہ رسول قد خلط ملک رسول یا اس پہ محمد کا ذکر ہے اور قاعدہ کیا ہے کیا اصول بیان کیا اصول یہ بیان کیا کہ رسول اللہ سلم یہ محمد سلم اللہ کے رسول ہے محمد سلم اللہ کے رسول ہے اور رسول کو وفات کا آ جانا موت کا آ جانا یہ منصب نبوت کے خلاف نہیں ہے کسی رسول کی عظمت اس کی شان کے منافی نہیں ہے اس کا فوت ہو جانا اللہ کے انبیاء کا ایک سلسلہ رہا ہے آئے اپنا پیغام پہنچایا وقت پورا کیا اللہ کے پاس واپس چلے گئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابیا کے سلسلے کی ایک کڑی ہے جنگ کے عہد میں جب یہ افواہ پھیل گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے بہت سارے صحابہ دل برداشتہ ہو گئے اب دین کا کیا فائدہ اب جہاد کا کیا فائدہ اب لڑنے کا کیا فائدہ اب نکلنے کا کیا فائدہ جس کے لیے لڑتے تھے جس کے لیے جان دینی تھی وہ چلے گئے اب کیا فائدہ تو اللہ نے کیا فرمایا محمد الرسول اللہ, اللہ کے رسول ہے اس سے پہلے بھی رسول آئے رسول فوت ہو جائے یا شہید کر دیا جائے کیا تم دن سے پھر جاؤ گے اور اگر تم دن سے پھر گئے دن کو چھوڑ دیا دین سے اعراض کیا تو یاد رکھو نقصان اللہ کا نہیں تم اپنا کرو گے اور جو ہمیشہ دین کے ساتھ کھڑا رہا اللہ کی بندگی کرتا رہا ایسے شاکرین کی اللہ قدر کرتا ہے تو یہ ایک قائدہ تھا کہ موت اگر کسی کے لیے ایب ہے کسی کی توہین ہے کسی کی غستاخی ہے کسی کی عظمت کے منافی تو صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے کلو منافان ویب کا وجہ ربی کا دلجلال ولی کرام اس کے علاوہ ہر ایک کے لیے فنا ہے بلکہ موت اس شرف تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے مقرب معزز محبوب نیک ایک کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے موت کا سامنا کرنا ہوگا اس لیے تو کہا گیا فرض نماز کے بعد یوں ہی اٹھ کر نہ چلے جایا کرو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو پڑھ کر اٹھو کیوں یہ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے والا انسان جس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے اس کے مطابق اس کا عقیدہ ہے تو اسے جنت میں جانے سے اگر کسی چیز نے روکا ہوا ہے تو اس کی موت کا نہ آنا ہے یہ نماز کا پابند انسان یہ مواحد انسان تو کو بیان کرنے والا انسان اگر یہ عقیدہ تو کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یاد رکھیے یایت الکرسی اس انسان کے لیے جنت میں جانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے رکاوٹ کیا ہے موت کا نہ آنا مطلب یہ کہ موت عظمت تک رسائی کا ذریعہ ہے تو یہ کس کے خلاف ہے کس کی توہین ہے کس کے لیے عیب ہے صرف ایک اللہ کی ذات کے لیے باقی یہ کہنا کہ رسول اللہ سلم وہ فوت نہیں ہوئے ایک فرقہ کلمہ گو مسلمانوں کا موجود ہے جو رسول اللہ صلی سلم کی موت کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں آپ وصال فرما گے ہیں موت کا لفظ وفات کا لفظ رسول اللہ, اللہ سلم کے لیے توہین ہے میں یہ سمجھتا ہوں جو رسول اللہ صلی سلم کی موت کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے توہین کا مرتکب ہے جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت سے متصف کرتا ہے غیر اللہ کو حیاتی فرقہ موجود ہے جس کا نظریہ یہ ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح دنیا میں زندہ تھے آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کے سوجیت بھی ادا کرتے ہیں اور ہم میں سے ہر شخص پر نظر بھی ہے آپ کی اور ہمیں دیکھ رہے ہیں کیسا گھٹیا اور باطل عقیدہ ہے جو محبت کے نام سے غلط پر مشتمل ہے دوسرا مقام سورہ احذاب جس میں اللہ فرماتا ہے ماں کانا محمد رسول اللہ اللہ علیما محمد تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے وہ اللہ کے رسول اور خاتم البا ہے اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے دورے جاہلیت میں لے پالک کا ایک سلسلہ تھا بچہ لے لیتے نسبت تبدیل کر دیتے فلاں فلاں کو اپنا بیٹا بنا لیا فلاں فلاں کو اپنا باپ بنا لیا اسلام کے شروع میں اس پر پابندی نہیں تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ سلم نے زید بن ہارسا کو آزاد کیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا رسول اللہ صلی اللہ سلم شدید محبت کرتے تھے زید سے اس لیے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا زید بن محبت اور اللہ رب العزت نے اس نظریے کی تردید فرما دی آج کے بعد آج کے بعد یہ قاعدہ بن گیا ہے کوئی بھی شخص اگر اپنی نسبت کرنا چاہتا ہے یا کوئی دوسرا شخص کسی کی نسبت کرنا چاہتا ہے باپ کی طرف نسبت کرنی ہے یہی اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے باہ اگر کسی کے باپ کو نہیں جانتے فی و وہ تمہارے دوست اور بھائی ہیں تم اس کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتے اور کسی کو اپنا باپ نہیں بنا سکتے سرپرستی کر لیں سرپرست کے طور پر اپنا نام پینشن کرا سکتے ہیں لیکن جس کا باپ معلوم نہیں اس کے خانے میں یا جس کا باپ معلوم ہے ولدیت کو تبدیل کرنا یا غیر اصلی ولدیت لگا دینا یہ قطعا حرام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو پتا ہو کہ اس کا وہ باپ نہیں ہے پھر بھی اس کی طرف نسبت کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور ایک حدیث میں الفاظ ہے کے اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی اسے اور ہمارے ہاں یہ ایک عجیب کلچر ہے اولاد نہیں ہو رہی جس کی اولاد پیدا ہوئی ہے اس کا بچہ لے لیا آپ نے اس بچے کو ماں باپ کی محبت سے معروف کر دیا صرف اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے قطر اس کی گنجائش نہیں ہے اور اس بہانے پھر ولدیت کو تبدیل کر دیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس نظریے کی تردید کس طرح کی ہے دو زاویوں سے ایک تو یہ اصول بیان کر دیا محبت محمد اور رسول کسی مرد کے باپ نہیں ہے زید مرد ہے آپ صلی سلم کے جتنے بھی نرینا آپ کی اولاد میں سے بچے تھے وہ ایام اتفالت میں ہی پا, وفات پا گئے بچپن میں فوت ہو چکے وہ رجل بننے کی مدت کو پہنچے ہی نہیں جب رسول اللہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے بلوغت کے بعد جو رجل ہے زید بن محمد کہنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ زید بن ہارسا ہے زید محمد محمد نہیں ہے دوسرا بہو سسر کے لیے حرام ہوتی ہے بھی محرم بن گئی جب بیٹے نے شادی کر لی پھر اب یہ جو بیٹے کی بیری ہے یہ سسر پر حرام ہو گئی رسول اللہ صلی سلم کی جو بیری ہے سیدہ زینب رضی اللہ تنہا یہ کس کے نکاح میں تھی زید بن ہارسا کے نکاح میں تھی زید بن ہارسا کو کسی وجہ سے طلاق دینی پڑ گئی بھی اختلافات کی وجہ سے طلاق ہو گئی عدت گزر گئی اللہ رب العزم نے آسمان پر محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پروانہ جاری فرما دیا کہ ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا آپ جائیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو گئے تو اگر زید رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوتے تو رسول اللہ علیہ وسلم زید کی بیوی سے چاہے وہ پھر بیٹے کی بیوی بیوہ ہو جائے یا متعلقہ ہو جائے پھر بھی شادی نہیں ہو سکتی اللہ کے رسول نے شادی کر کے بتا دیا کہ یہ نسبتیں جالی ہیں لیتے ہیں بلوگت کے بعد پردے کے حکامات ہوں گے آپ نے بچی لے لی ہے بالگا ہو چکی ہے وہ آپ سے پردہ کرے گی چاہے آپ نے اس کی پرورش کی ہے جب تک خونی رشتہ محرم والا جو اللہ رب العزت نے سات رشتے حرمت والے ذکر کیے ہیں چاہے وہ خون کے ذریعے ہو چاہے وہ رضا کے ذریعے ہو جب تک وہ موجود نہیں ہے تو وہ حرام نہیں ہے آپ کے لیے پڑھے کے احکامات لاگو ہوں اس آیت میں ایک تو یہ نقطہ بیان کیا اور دوسرا نقطہ یہ بیان کیا رسول اللہ, اللہ خاطب البیا ہے آپ کے بعد قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا البت آپ نے یہ پیشنگو فرما دی ہے میرے بعد ایسے دجال آئیں گے ایسے قداب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن یاد رکھو میرے بعد نہ نبوت ہے نہ رسالت ہے اللہ رب العزت نے میرے ذریعے مجھے خاتم الانبیہ بنا کر نبوت کے سلسلے کو تمام کر دیا کتنی مشہور حدیث ہے صحیح بخارق میار پیمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میری مثال اور انبیہ کی مثال ایک خوبصورت محل کی طرح ہے ایک بڑا خوبصورت محل ہے جس میں لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اس محل کا وزٹ کرتے ہیں سب کیا کہتے ہیں کیا ہی حسن و جمال ہے اس گھر کے کتنا حسین محل ہے کاش یہ ایک اینٹ کی جو جگہ ہے اگر یہاں پر وہ اینٹ لگ جاتی تو یہ محل سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو جاتا فرما ان اللہ بینا اینٹ جس نے امبیا کے اس کو حسن و جمال میں دوبالا کر دیا ہے وہ اینٹ میں ہوں وہاں لگ کر وہ محل مکمل ہو چکا اب کسی اور اینٹ کی ضرورت نہیں ہے امبیا کی جماعت نے اس محل کو خوبصورت بنا دیا تمام کر دیا اب جو بھی آئے گا وہ ملور ہوگا وہ کلاب ہوگا وہ تجرب ہوگا وہ جھوٹا ہوگا اس کا رد کرنا اس کا انکار کرنا مسلمانوں پر واجب ہوگا ہاں آپ نے ایک بات اور فرمائی لوکان آبادی نبی الکان عمر جامع ترمیدی کے حدیث ہے میرے بعد اگر اللہ نے کسی کو رسول بنا کر بھیجنا ہوتا جس میں نبوت کے خسائل صفات اور شان اور عظمت کی جھلک نظر آتی ہے فرمایا میرے عمر عمر فاروق رضی اللہ ہوتے لیکن لانبی آبادی میرے بات نبوت نہیں ہے اب نبی کوئی نہیں آ سکتا مرزا غلام احمد کادیا نے ذاتی مطالعہ کیا کچھ تحریرات کا آغاز کیا جس میں اہل علم کو یہ شبہ ہوا کہ یہ نبوت کا دعوی کرنے والا ہے اس نے خود ہی لانتوں کے ساتھ ایک کتابچہ شائع کیا جو نبوت کا دعویٰ کرے اس پر لانتیں ہوں اور اس کے کچھ عرصے بعد نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا اپنے ہاتھ سے ہی اپنے لیے لال کے اپنے اوپر پھول نشاور کر گیا اور خلیج موت مارا اور افسوس کی بات یہ ہے جس قدر در جس قدر در لانتیں جس قدر تردید جس قدر نفرت مسلمانوں کے دلوں میں ان قادیانیوں کے خلاف ہونی چاہیے اس قدر نہیں ہے اور حکومت کی یہ ذمہ داری ختم نبوت اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے اور یہ اعزاز اس امت کی شان بھی ہے کہ انبیاء کے سلسلے کو اگر کسی نے تمام کیا تو وہ ہمارے نبی محمد اللہ علیہ وسلم ہے تو اس کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری حاکم کی ذمہ داری ریا کی ذمہ داری ہے ہر ایسا دجال ہر ایسا کذاب جو نبوت کا دعویٰ دائر کرتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے یا وہ سلسلہ شروع کرنے کے شروع کر آغاز کرتا ہے اسے انجام تک پہنچانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مسلمانوں کی سوسائٹی بھی اپنی مسجد بنا سکیں عبادت کا بنا سکیں مسلمانوں کے قبرستان میں ان کی تدفیر ہو یا قبرستان پر مسلمانوں کا قبرستان کا لیبل ہو اور یہ بھیا ایک سازش ہے سوشل میڈیا پر لوگ نہیں جانتے سرچ کریں گے جس کی تقریر سامنے آئی جس کا مواد سامنے آیا اور پھر قرآن مختلف قسم کے ترجموں کے ترجموں جو سامنے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ہی ہونے مختلف سازشوں کے ذریعے بہانوں کے ذریعے سوشل میڈیا کے اندر آ کر مسلمانوں کو بہکانے کی ایسی کوششیں شروع کر دی ہیں کہ ترجمے مسلمانوں کے نام سے مسلمان پبلیکیشن کے ساتھ صورت میں نسبت کے ساتھ وہ کیے ہوئے شائ جہاں اپنا مفاد ڈالا ہوا ہے اور ایسے ایسے بیانات موجود ہیں جس سے یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ قادیانی کا بیان ہوگا لیکن یہ زہر آہستہ آہستہ مسلمانوں کے در جا رہا ہے وجہ کیا ہے ہماری جہالت من جی علماء کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں کتاب و سنت پڑھتے نہیں ہیں باطل کو کس طرح سمجھنا ہے اس کا رد کیسے کرنا ہے اس کو سننے کی کوشش نہیں کرتے اجتماعت میں آتے نہیں ہیں پروگرام میں آتے نہیں ہیں خطمات جمعہ میں وقت پر آتے نہیں ہیں دروس میں بیٹھتے نہیں ہیں حدیثیں پڑھتے نہیں ہیں صحیح ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتے نہیں ہیں تو ہماری جہالت کا نتیجہ کیا ہے ایسے لوگ غیر محسوس طریقے سے سوشل میڈیا پر آتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ میرا ایک ذاتی ایک مشاہدہ بھی ہے اپنے ایک جماعتی کے گھر جانا ہوا میرا جس نے اپنے بیٹے کے لیے ترجمے کا قرآن خریدا اور اسے توحفے کے طور پر باہر بھجوا رہا ہے اور مجھے دکھایا کہ یہ قرآن میں بھجوا رہا ہوں اور جب میں نے قرآن پڑھا اس کے ترجمے کو دیکھا اور اس کے مترجم کو دیکھا میں نے کہا یہ منکرین حدیث کا قرآن ہے انکار حدیث کرنے والوں کا تو اس قرآن کے اندر دین کا کیا ہولیا بگاڑا ہوگا یہ ہماری ذہنی حالت ہے تو گمراہی پیدا نہیں ہوگی اس پر فتن دور میں اس یلغار کو سمجھنا ہوگا اس خفیہ ہتھیار کو سمجھنا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر عوام الناس کو گمراہ کرنے کے کون کون سے طریقے باطل اختیار کر چکا ہے تو صحیح معلوم میں دفاع کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا تیسرا مقام سور محمد صورت کے اندر اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں ودین آمن ہوں آمل السالحت و آمن ہوں بیمان محمد وقف آتی و اسلحب اللہ ہوں صورت کا نام محمد ہے اس دوسری آیت میں اس میں محمد کا ذکر ہے اس آیت کو پڑھیں اور ایک اصول کو سمجھتے ہیں وہ لوگ جو امان لائے عمل صالح کیے اور ایمان لائے اس چیز پر جو محبت صلیم پر رازل ہوئی ہے وہی حق ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بٹھا دے گا اور ان کے اعمال کی اصلاح فرما دے گا ایک باطل نظریہ جو پروان چڑھتا ہے مختلف ادوار کے اندر اس کی ترویج کی گئی ہے اور آج بھی ایک عالمی سازش ہے اور ایک ہمارے اندرونی کھاتا اور وہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے کسی بھی نبی کو مان کر اس کی شریعت پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا اس کا مطلب یہ اگر یہودی آج کے دور میں اپنے مدبی یہودیت پر قائم رہے عیسائی عیسائیت پر قائم رہے اور اسی طرح وہ دنیا سے چلے جائیں وہ جنت میں چلے جائیں گے اس آیت میں ان کا رد ہے اللہ کیا فرماتا ہے ایمان لائے امل صالح کیے اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو محمد اللہ اللہ صلی علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہی حق ہے تو اللہ ان کے گناہوں کو بٹا کر امال کی اصلاح فرمائے گا آپ نے سنا ہے ایک عالمی سازش ہے آلمی ابراہمی کاٹ کے نام سے ایک واحدہ جس کا مطلب ہے یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے عیسائی کہتے ابراہیم ہمارے مشرقین کہتے ابراہیم ہمارے سب کہتے ابراہیم ہمارے تو ہم کیوں نہ ابراہیمی معاہدہ کر لیتے ہیں ابراہیمی معاہدے کا مطلب ہے یہ سب متحد ہو جاتے ہیں ابراہیم الاسلام کے دین پر کچھ ارب کنٹری کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے معاہدے پر دستخط کیے یا اب دوبارہ وہ کوشش شروع ہو رہی ہے ابراہیم علیہ اللہ کے دین پر متحید ہونا اس کی شکل کیا ہے اللہ فرماتا ہے ماں کانا ابراہیم یحودی ولانا سرانی مسلم و ماں کانشرقین ابراہیم السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے نہ مشرق تھے وہ یک طرف یک رخ اللہ کی بندگی کرنے والے مسلمان تھے اس کا مطلب یہ اگر آپ واقع تن چاہتے ہیں ملت ابراہیم پر جمع ہونا تو ملت ابراہیم پر جمع ہونے کی ایک ہی صورت ہے اور وہ صورت ہے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دین ابراہیم کا تحفظ محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود ہے دین ابراہیم کی اور کوئی شکل نہیں ہے ایک واحد شکل ہے اور وہ دین محمدی کی صورت میں ہے جمع ہو جائے کتاب و سنت پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا ہے علی محمل کتاب اولحکم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دو چیزوں کی تعلیم ہے ایک کتاب قرآن کی اور دوسری رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حکمہ سے مراد سنت رسول ہے قرآن اور سنت رسول یہ دو چیزیں لازم اور ملزوم ہیں اگر آپ چاہتے ہیں فتبی ملتا ابراہیم حدیفہ کی محمدی میں پڑھے کو اور رسول کو کو کے سے کی میں سمجھ جائیں گے اس کے علاوہ سب باتیں رسول اللہ نے وضاحت فرما دی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے والا نسرانی جس نے میری آمد کا سن لیا وہ یہودی ہے وہ عیسائی ہے وہ کوئی بھی ہے فمّا يمود میری آمد کا چلا سن لیا اور اس کے بعد وہ مرا بھی جو پیغام میں لے کر آیا ہوں جو قرآن و حدیث لے کر میں آیا ہوں اس پر اس کا ایمان نہ ہوا اللہ کا نبنا صابنار یہ لوگ جن ہیں اگر رسول اللہ سلم کا کلمہ نہیں پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل نہیں کیا کتاب و سنت کو نہیں مانا تو پھر کسی بھی نبی کو مان لیں کسی بھی شریعت کو مان لیں وہ افراد جنت میں نہیں جا سکتے قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے یہودی کہتے لل الجنت اللہ منکانا سارا دل کا امان جنت میں یا یہودی جائے گا یا عیسائی جائے گا اللہ فرماتے یہ تمہاری آرسو ہے یہودی اور عیسائی جنت میں نہیں جائیں گے جنت میں کس نے جانا ہے بلا اللہ کی فربرداری کرتے ہوئے اپنے آپ کو سرینڈر کر لیا اور وہ مخلص ہو واحد ہو متب سنت ہو عملی زندگی میں ایمان بلا اور عمل صالح ہو تو پھر یہ شخص جنت میں, جنت میں جائے گا یہودی اور عیسائی ایک ایسا کوئی مذہب کوئی دین نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو دین اور اس مذہب کا اختیار کرنے کی وجہ سے آپ کو جنت میں جانا ہو کوئی شریعت مذہب یہودیت اور مذہب عیسائیت کے ساتھ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہو اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلاط اسلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے نہ مشرق تھے وجہ کیا ہے ابراہیم السلام یہودی اور عیسائیوں کے آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے کیسے وہ یہودی اور عیسائی ہو سکتے ہیں یعنی آج کے دور میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صحابہ اکرام شافی تھے, تھے، مالک تھے یا ہنفی تھے تو بالکل یہ سیم وہی بات ہے جس طرح یہ بات یہودی کہتے ہیں عیسائی کہتے ہیں ابراہیم السلام یہودی اور عیسائی تھے اس لیے کہ مدب یہودیت اور عیسائیت یا ان کے پرچار کرنے والے ان کی آمد سے پہلے ابراہیم اسلام دنیا سے چلے گئے ان مذاہب کی آنے سے پہلے صحابہ اکرام دنیا سے چلے گئے اور جنت کے حقدار بن گئے یہ نسبت ہے کوئی معنی نہیں رکھتی اگر واقعتاً تمہیں نسبت ہے ابراہیم علیہ السلام سے تمہیں نسبت ہے محمد الرسول اللہ سلم سے تو اس کے لئے ضروری ہے محمد الرسول اللہ سلم کی شریعت پر چلو اور شریعت کسی اپک کا نام نہیں ہے شریعت نام ہے یو علمہم الكتاب والحکمہ کتاب و سنت کا نام ہے قرآن اٹھائیے اور اس کی تشریح کے لیے سنت رسول اٹھائیے دونوں کو سامنے رکھ کر صحابہ کے منج کو اٹھائیے ان کے فام کو اٹھائیے اور زندگی گزاری یہی ایک بہترین نسبت ہے ہمیں دین محمدی سے پیار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے اور آپ کی طرف نسبت کرنے پر فخر ہونا چاہیے باقی کسی نسبت میں کوئی فخر نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان دلہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے گمراہی کا سبب بن جائے لیکن نجات کا سبب نہیں بن سکتی لہذا یہ جو اتحاد مختلف جماعتوں کے نظر آتے ہیں ایک طرف مکتبہ بریلویت کے لوگ ہیں ایک طرف مکتبہ دیوبندیت کے لوگ ہیں ایک طرف رافضیت کے لوگ ہیں ایک طرف فلاں لوگ ہیں ایک طرف حیاتی ہیں ایک طرف مباحی مماتی ہیں ایک طرف انکار حدیث کرنے والے ہیں ایک طرف صحابہ کو گالیاں دینے والے ہیں اس طرح کے اتحاد کا دین اسلام کے اندر کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں آپ اپنے نظریات کے ساتھ آپ اپنے نظریات کے ساتھ آپ اپنے نظریات کے ساتھ ہم سب ایک ہو جاتے ہیں امت کو اس اتحاد کی ضرورت ہے یہ اتحاد اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہے ہاں اگر آپ کو اجتماعیت چاہیے آپ کو اتفاق چاہیے جو اللہ کو منظور ہے وہ یہ واہ تسیم حب اللہ کی جمی سب کتاب و سنت اللہ کی رسی کو تھام لیں اپنے نظریات اپنے عقائد اپنی عقیدتیں اپنی نسبت ایک طرف کریں اللہ کی مضبوط رسی قرآن اور حدیث اس کو تھام لیجئے اسی کی طرف نسبت کیجئے اس کو پکڑ لیجئے اسی رسی کو پکڑ کر اللہ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انہد القرآن حبل اللہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے طرف ہو بھی یاد اللہ کی ایک سرا اللہ کے ہے دوسرا سرا تمہارے پاس ہے اس کو تھام لو اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ گے اس سے کٹو گے تو تم کٹ جاؤ گے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں قران ہے ہی نہیں قران نہیں پڑھنا قران کو سمجھنے کی کوشش مت کرنا قران کو خود پڑھو گے گبرا ہو جاؤ گے قران کو چھوڑ دو فضائل اعمال پکڑ لو فلاں فقہ کی کتاب پڑھ لو بیعت زیور پڑھ لو جنت میں چلے جاؤ گے جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے سراط مستقيم اور سراط مستقيم وحی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وحی نام کتاب و سنت کا اگر ان دو چیزوں کو تھامو گے یہ حبل اللہ ہے فرقہ بندی سے بچ جاؤ گے اسی کو اجتماعیت کہتے ہیں یہی اجتماعیت اللہ کو منظور ہے اگر اس سے ہٹ کر باطل نظریات کے ساتھ اتحاد قائم ہو جاتا ہے آپ اس کی طرف دعوت دیتے ہیں اس اتحاد کی رتی برابر بھی اللہ کا کوئی حیثیت نہیں شرک اور بدت توحید اور سنت کے ساتھ کیسے جمع ہو سکتے ہیں اور رات کیسے جمع ہو سکتے ہیں شرک اور محدود کا اتحاد شرک کی بقا کے ساتھ توحید کے لیے زہر قاتل ہے بدتی اور سنتی کس طرح جمع ہو سکتے ہیں جہاں سنت ہوگی وہاں بدت نہیں اور جہاں بدت ہے وہاں سنت نہیں ہے اپنی عقیدوں کو اپنی عقیدتوں کو اپنی توحید کو اپنی سنت کو اتنا مضبوط کر لیں کہ اس میں باطل کی کسی قسم کی آمیزش کی ذرہ برابر گنجائش باقی نہ رہے اسی کو غیرت کہتے ہیں کیا کہا تھا ساد رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا ہے ساد رضی اللہ عنہ اگر تم اپنی بیوی بی کے ساتھ کسی اور مرد کو دیکھو کیا کرو گے کہ اللہ کی قسم تلوار کو میان سے نکالوں گا اور اس کے سر کو کلب سر کو تن سے جدا کر دوں گا اللہ کے سلم نے سنا آپ نے فرمایا صحابہ سے تمہیں ساد کی غیرت پر تعجب ہو رہا ہے تعجب ہو رہا ہے کہ اپنی شریک حیات کے ساتھ کسی اور کی شراکت کو ناقابل برداشت سمجھتے ہیں اللہ کی قسم میں سات سے زیادہ غیرت مند ہوں میں اپنے حقوق میں کسی اور کی شراکت کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میرا کلمہ پڑھنے کے بعد کسی اور کی تقلید کسی اور کی طرف نسبتیں کسی اور کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے کسی اور کا لباس کسی اور کے جھنڈے کسی اور کے سامنے جھکنا مجھے کیسے برداشت ہو سکتا ہے اور فرمایا اللہ اگ یارنا اور اللہ ہم سب سے زیادہ غیرت والا ہے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے اس کی ذات میں اس کی صفات میں اس کے افعال میں اس کی بندگی میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے میں غیرت والا ہوں مجھے غیرت آ جاتی ہے میرے حق پر کوئی ڈاکہ ڈال دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی حقوق نہیں اللہ کے کوئی حقوق نہیں اس میں شراکت ہو رہی ہے اور ہم برداشت کرتے بیٹھے ہوئے کہ یہ تہار ٹھیک ہے فلاں اگر شرک کی دعوت دیتا ہے تو کوئی بات نہیں بازار پر پوجا ہو رہی ہے قبر پرستی ہو رہی ہے ہمیں کوئی غیرت نہیں آتی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے اس شرک کے بارے میں تردید کی کوئی بات نہیں کرتے یہ اللہ رب العزت کو ہم سے قبول نہیں ہے اللہ یہ چاہتا ہے جس طرح تم اپنے لیے غیرت مند بنتے ہو یہی غیرت رسول اللہ کے لیے بھی دکھاؤ اس سے بڑھ کر یہ غیرت اللہ کی ذات کے تعلق سے دکھاؤ اس لیے تو کہا لا تشرک شریک ملنا وہ ان کو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا چاہے قتل کر دیے جاؤ چاہے جلا دیے جاؤ یہ غیرت ہے جنت میں جانے کا آخری سب سے آخری بندہ جو جنت میں جائے گا سب سے آخری بندہ کون ہوگا جس کے کھاتے میں صرف توحید ہوگی امن لام کی کوئی چیز نہیں ہوگی جنت میں چلا جائے اور جس کے پاس دنیا جہاں کے نیک امال ہو لے کر توحید نہ ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا تو جنت میں جانے کی جو مفتا ہے چابی وہ اسلام کی اثاث کلم توحید ہے عقیدہ توحید ہے تو یہاں اس باطل فکر اور سوچ کی تردید ہے کہ کسی اور مذہب پر چل کر بھی جنت میں چلا جائے گا کوئی گنجائش نہیں حتیٰ کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی اگر یہ باطل نظریات کے ساتھ رہ کر زندگی گزارتا ہے چاہے انفرادی چاہے اتحاد کے ساتھ تو بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بس ایک ہی بات ہے جو محمد اور محمد یہ محمد رسول سے بھی محبت ہے یہ اللہ سے بھی محبت ہے یہ دین سے بھی محبت ہے یہی جنت میں جانے کی اساس ہے اس کے علاوہ سب کچھ باطل ہے اور یہ باطل جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا اللہ سے دعا ہے کرب العال ہمیں صحیح مانوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو آپ کے مقام کو آپ کی شان کو سیرت اور صورت کو پہچان کر اس کو اپنے سینے سے لگانے اور محبت کرنے کا حق ادا کرنے کے اللہ توفیق ادا فرما دے مما توفیقی اللہ بلّہ واغردہ معنیٰ الحمد للہ رب العالمين